بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عند تم ہری الحمد, للہ. الحمد للہ وکفا والسلام وقفا وسلات وسلام علیہ ابادفی اللہ مسل ابد نبی کا رسول کا محمد ان وبار وسلم بارکمس مقرر ابن ابن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وغیر فلم اربعین نبوی کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ اس نے زندگی کے مختلف پہلوؤں اور دین کی تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے اب بیالیس احادیث ہے لیکن یہ کہ زندگی کا اور دین کا کوئی پہلو جو ہے اس میں تشتر نہیں رہا دین کی اصل روح کیا ہے دین کا ڈھانچہ کیا ہے دین کا پورا ایک نقشہ ایک تشمیہ کی شکل میں درخت کی صورت میں یا عمارت کی صورت میں کیا ہے پھر یہ کہ اخلاقیات کے کیا اصول ہیں شریعت کی بنیاد کیا ہے حرام اور حلال کے مابین مشتبہات ہیں ان کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ اب دو حدیث اب ہم ایسی پڑھ رہے ہیں کہ جو نظام عدل سے متعلق ہے اصل میں یہ لفظ عدل جو ہے یہ دو سطحوں پر مختلف بانی رکھتا ہے ایک ہے ادل اجتماعی سوشل جسٹس پولیٹیکل اکنامک اور سوشل لیول پر آدھی سیاسی نظام ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں کسی خاص خاندان یا خاص طبقے کی رعایت مدوج ہے بلکہ وہ تمام عوام کے لیے بہتری ہو ان کو اظہار رائے کی آزادی ہو اور ان کو کوئی جماعت بنانے کی بھی آزادی ہو کوئی ریپریشن نہ ہو کوئی ٹرین نظام نہ ہو یہ ہوگا سیاسی سطح پر اب یہ نہیں کہ ایک شخص بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے یا ایک خاندان ہے وہ اختیارات کا مالک بن کر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی ایک خاص طبقہ ہے وہ باقی لوگوں کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے یہ سب ظلم ہے اجتماعی سطح پر معاشی نظام قادری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی دنیا میں پیدا کی ہیں ان سب کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے یہ نہیں کہ کسی ایک گروہ کی جارہ داری ہو جائے نانوکلی ہو جائے دوسرا گروہ جو ہے ان کا دست نگر بن کر رہ جائے ایک طرف دولت کے امبار رکھ جائے اور ایک طرف فقر ہو فاقہ ہو بھوک ہو یہ نہ ہو بلکہ یہ کہ بنیادی ضروریات تو ہر انسان کی پوری کرنا ریاست کی ذمہ داری ہو باقی یہ ہے کہ ہر شخص کو آزاد چھوڑا جائے وہ محنت کرے کوشش کرے جد و جوہد کرے حلال دریے سے کمائے کوئی زیادہ کمائے تو اس کا ہے کوئی کم کمائے تو اس کا ہے البتہ جو پیچھے رہ جائیں ان کی بھی بنیادی ضروریات کو گارنٹی کیا جائے اور اس کا طریقہ اسلام نے کیا بتایا کہ جن لوگوں کے پاس ان کی ضرورت سے زائد ہو گیا ہے خاص سطح سے آگے ان سے لیا جائے زکوٰۃ ان سے لی جائے اور ان طبقات کو پہنچائی جائے جو پیچھے رہ گئے سوشل سیکیورٹی جسے آج دنیا میں کہا جاتا ہے اور جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ دنیا میں بہت ترقی انسان نے کی ہے اس کا اصول تو پہلی مرتبہ دیا گیا خلافت راستہ میں ہر شہری کی بنیادی ضروریات جو ہے اس کی کفالت کرنا خلافت کی ذمہ داری ہے یہاں تک کہ حضرت عمر نے فرمایا آپ نے سنا ہوگا یہ قول جناب کا بہت مرتبہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے یعنی مزید منورہ سے اس قدر دور عراق کے ملک میں دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن ابر اس کا جواب دے ہو تو یہ سوشل سروس سوشل سیکورٹی ویلفیئر اسلام نے دیا سا. آج ہم تو بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے بہت پیچھے ہیں بہت پیچھے ہمارا نظام ظالمانہ ہے یہاں غریب سے غریب تر ہو رہا ہے انسان اور ابھی سے ابھی تر ہوتا چلا جا رہا ہے ایک طرف ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی دیکھیے وہاں ایک خالی پلاٹ بھی ایک کروڑ روپے کا ہے لیکن محل بن رہے ہے کتنے اونچے اونچے ماربل تھوپا جا رہا ہے باقاعدہ جیسے کہ کہیں کسی زمانے میں دیہات میں عورتیں جو ہے اوپلے تھوپ دیتی تھی دیواروں پر وہاں آپ کو ماربل ملے گا اور ایک طرح جگیا ہیں غریب ہیں کوئی سہارا نہیں ہوتا یہ ظلم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے یہ ہے معاشی اعتبار سے ابھی اسی طریقے سے سماجی سطح پر ابھی کیا ہے مساوات انسانوں میں کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا رہی. بائی، بائی برت پیدائش کی طور تمام انسان برابر ہیں وہ گورے ہوں کالے ہوں وہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں وہ سید ہوں مسلی ہوں برابر ہے کوئی فرق نہیں عورت ہو مرد ہو برابر ہے کوئی فرق نہیں عورت اور مرد کا فرق جو ہے انتظامی سطح پر ہے کہ جب گھر کا ایک ادارہ بنائیں گے آپ فیملی اس کا ہیڈ تو ایک ہی ہو سکتا ہے دو تو نہیں ہو سکتے آپ کوئی انجمن بناتے ہیں تو صدر تو ایک ہی ہوگا نائب صدر چار رکھ لیں دس رکھ لیں کوئی آپ نے کاروبار کے لیے لمیٹڈ کمپنی بنائی ہے مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا ڈائریکٹر سو رکھے اور وہ جو ہوگا ہیڈ ایک انسٹیٹیوشن فیملی کا ہیڈ مرد ہے عورت نہیں عورت کی حیثیت وزیر کی ہے لیکن یہ کہ وہاں پر اصل حکم چلے گا مرد کا لیکن وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر یہ نہیں کہ وہ فرعن بن جائے جو چاہوں میں حکم دے دوں نہیں اس کی بیوی کسی غلط حکم کو ماننے کی پابند نہیں ہے شریعت کے خلاف کوئی حکم نہیں مانے گی یہ جو سماجی عدل ہے کہ اگر کوئی فرق مراتب ہو تو صرف جو ایکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں کسی نے علم زیادہ حاصل کیا ہے اس کی زیادہ عزت کی جائے گی کوئی بہت خادم خلق ہے بہت بڑا اس کی زیادہ عزت کی جائے گی کوئی زیادہ متقی ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت زیادہ, زیادہ ہوگی ناس خلق ناکر انسا و جالناک و قبائلہ تعارف یہ رنگوں کا مختلف ہونا شکلوں کا مختلف ہونا قبیلوں کا مختلف ہونا قوموں کا مختلف صرف تعارف کے لیے یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی افضل ہے اور کوئی ادنا ہے نہیں کوئی اعلیٰ ہے اور کوئی نیچے ہے بالکل نہیں البتہ ان نہ اکرمکو ان ادکا تم میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی یہ تو ہے ایک عدل اجتماعی ایک عدالت نچلی سطح پر لوگوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں لوگوں میں ایک دوسرے پر ظلم ہو جاتا ہے ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں یا بادی انی حرمت ظلم علی نفسی وہ حرم دیکھو میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنی ذات پر بھی حرام ٹہرایا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا وہ نہ تج بالکل لیکن تمہارے درمیان بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے پر میں جرم نہ کروں تو معاشر میں جب یہ ہوتا ہے پھر جھگڑے ہوتے ہیں زمین کا یہ ٹکڑا میرا ہے یا اس کا ہے ایک مدعا ہی بن کے کھڑا ہو گیا ہے ایک مدعا علیہ ہے اسی طریقے سے جرائم ہے ان کی فضا دینی ہے اب عدالت کا کام یہ کہ واقعی سمجھے کہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کے لیے ظاہر بات ہے عدالتی نظام ہوگا گواہی کا قاعدہ دیا گیا ہے مختلف طریقوں سے جو ہے اس کا جو ثبوت فراہم کیا جائے گا تو یہ ہے وہ عدل جو عدالت کی سطح پر ہوتا ہے ایک وہ عدل ہے جو معاشرے کی اجتماعی سطح پر ہوتا ہے اب یہ جو عدل ہے ڈسپنسیشن آف جسٹس جس کو کہتے ہیں کوئی معاملات میں کوئی جھگڑا ہے کوئی اختلاف ہے کوئی مقدمہ ہے اس کا اب اس میں دو حدیثیں وہ لائے ہیں بہت پیاری پہلی حدیث جو بھی میں نے آپ کو سنائی ہے یہ ابو سعید خدنی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ حضور سے رواج فرماتے ہیں دو لا ذرارہ لا زرارا ایک اصول ہے سنہرا نہ کوئی ظلم کرو نہ ظلم سو برداشت بھی نہ کرو نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان اٹھاؤ یہ دوسری بات بڑی عجیب لگتی ہے عام طور پر اخلاقی تعلیمات میں یہ تو کہا جائے گا کسی پر ظلم نہ کرو یہ دوسرا پہلو جو ہے وہ نہیں بیان کیا جاتا اللہ یہ چاہتا تم ظلم برداشت نہ کرو اپنے حق کے لیے جھگڑو اپنے حق کے لیے پوری جد و جہد کرو کیونکہ اگر تم ڈھیلے پڑ گئے ظالم کی ہمت افزائی ہو جائے گی یہی تو وجہ ہے نا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ولکم فلتساس حیات الش بندو تمہارے لیے تحساس میں بدلہ لینے میں زندگی ہے یہ بھی عجیب بات ہے عام تو پر اخلاقی تعلیمات میں کہا جائے گا بھائی معاف کر دیا کرو ٹھیک ہے کہا قرآن میں کہتا ہے تسر تسفر اللہ غفر رہی بہت اچھی بات ہے اگر تم معاف کرو اگر تم معاف کر دیا کرو اور درگزر سے کاب لیا کرو اور نظر انداز کر دیا کرو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے اگر تم چاہتے ہو اپنے گناہوں کی مفرت اللہ سے تو انسانوں کی زیادتیوں کو معاف کیا کرو یہ بھی ہے تعلیم اب آپ نے دیکھا لیکن یہ بھی تعلیم ہے لکم فل کے ساتھ حیات یہ توازن صرف آسمانی ہدایت میں ہو سکتا ہے عام انسان جو ہے یا عظر انتہا کو نکل جائیں گے یا ادھر انتہا کو نکل جائے اب آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے آپ نے کیوں کسی نے تھپڑ مار دیا اگر تو آپ جوابی تھپڑ رسید کرنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تب تو کیا کیا جائے صبر آپ کے لیے اور سب کے سوا چارہ کیا ہے وہ تو ہوگا قہرے درویش بردارے درویش اگر آپ میں ہے طاقت اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں معاف کر دیں اور یا بدلہ لیں معاف کرنے میں بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ آیا اس میں مسدات زیادہ ہے وہ ہر کیس کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا اگر کسی شریف انسان نے کوئی غلطی کر دی ہے اتفاق کر, تو معاف کر دینے میں فائدہ ہے لیکن اگر کسی عادی مجرم نے کیا ہے کسی نے زیادتی کی ہے جان بوجھ کر کی ہے اپنی دھوس نمانے کے لیے کی ہے اگر بدلہ نہیں لوگے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی اس نے آج تم ایک تھپڑ مارا کل کسی اور کو مارے گا لہٰذا نپنی بٹ اس نے تھپڑ مارا ہے تو ایک جوابی تھپڑ رسید کرو اب ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کے ہاتھ تبلیغ جو ہے وہ نظری تبلیغ ہے اس پر اول تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا حضرت عیسیٰ کا کال ہے یہ کہ اگر کوئی تمہارے داہنے گال پر تھپڑ مارے تو تم بائیں کال بھی پیش کرو مان دو بھائی ادھر بھی مار دو کوئی نارش کر کے تم سے تمہارا چوہا لینا چاہے تو چہا ہی نہیں دو اپنا کرتا بھی اتار کے دے دو یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی ہے اخلاقی اعتبار سے روحانی اعتبار سے تعلیم لیکن اس میں عدم توازن ہے اور عدم توازن کیوں ہے یہ بھی سمجھ لیجیے حضرت عیسیٰ بحاض اللہ وہ اللہ کے نبی ہے کوئی غلط بات تو نہیں کہہ سکتے وہ ایک خاص دور ہوتا ہے جب کہ دعوت اور تحریک اس کا تقاضا اور برساشت اس میں ہے کہ جیلو اور برداشت کرو اور جوابی کارروائی مت کرو بارہ برس تک میں حضور کا یہی حکم تھا صحابہ کو تمہیں مارے برداشت کرو جھیلو تمہیں گالیاں دیں جوابی گالو, گالی بند دو. دوائیں دو پتھر بارے تم پھول پیش کرو اتفا بلتی ہے آج چل لیکن یہ اس دعوت اور تحریک کی ایک مسلح تھی قانون نہیں تھا قانون مدینے میں آ کر اترا ہے بدلا لوکی وہ مسلم تم بھی اگر تمہارے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کرو اس پہ اسی کے برابر یہ معاشرے کی اشتہ کے لیے ضروری ہے بدلا روا صدا... اسی لیے ہم سزائیں دیتے ہیں یہ کوئی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو دشمنی ہو جاتی ہے کسی شخص نے چوری کی ہے ٹھیک ہے انسان تو پھر بھی ہے اس کا ہاتھ کاٹو تاکہ لوگوں کو ہوش آ جائے اور پھر کوئی چوری نہ کرے جیسا کہ بہت عرصے سے پہلے معاملہ ہم سنتے تھے کہ سعودی عرب میں کوئی چوری نہیں کوئی ڈاکہ نہیں وہاں ہاتھ کٹتے تھے ڈاکوں کو شریر سزا ملتی تھی قاتل کی گردن اڑائی جاتی تھی جلات جو ہے وہ اہم جمعے کے روز نماز جمعہ کے بعد اور وہ میدان عدل جو ہے اور ریاض میں وہ جامع مسجد کے باہر میدان عبل وہاں پر آ کر جلات جو ہے گردن اڑائے گا سب کے سامنے لیکن یہ کس لیے ہے تاکہ لوگوں کو ہوش آ جائے کہ یہ کام کا اس جرم کا یہ نتیجہ نکل سکتا ہے اس سے معاشرہ پاک ہو جاتا ہے سعودی عرب میں معاشرے کے اندر جرم نہیں تھے اب کچھ ہو گئے اس لیے اب وہاں جو معاش, معاشی ترقی ہوئی ہے مالی اعتبار سے بہت اونچا چلا گیا ملک معاشرے کے اندر دولت کی ریل پیل ہو گئی ہے تو بہت سے ایکسپیٹریٹس وہاں پہنچ گئے پاکستانی پہنچے ہوئے ہندوستانی پہنچے ہوئے بنگلہ دیشی پہنچے ہوئے ہیں فلیپائنی پہنچے ہوئے ہیں مغرب سے آ ہیں یوروپینس بھی آئے ہوئے. ان لوگوں میں جرم ہے ان کی عادتیں اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے بگڑی ہوئی ہے یہ وہاں پر کرتے ہیں جرم اور کی سزا پاتے ہیں لیکن اس سے پہلے سعودی عرب میں کوئی جرم نہیں تھا اور یہی ہم نے موجودہ دیکھا ہمارا قریب کا ملک ہے پڑوسی ملک ہے مرادر ملک ہے افغانستان جو طالبان کو تھوڑا سا موقع ملا موقع نہیں ہونے دیا آگے کہ وہ پنبتا معاملہ اور نظام آگے بڑھتا اور اس کی برکات کا ظہور پورے طور پر ہوتا کہ لیلی ان بلوم پھول پورے طور پر کھل کر سامنے جاتا جیسا کہ حضرت عمر کے دورے خلافت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جہاد اور قتال کا مرحلہ ایسا تھا کہ وہ جو نظام کی برکات ہے وہ ابھی پورے طور سے ظاہر نہیں ہو رہی تھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس اٹھیں ان کو دبانے میں ساری توجہ ہوئی لیکن پھر جب امن ہوا ہے عرب کے اندر اور حکومت اسٹیبلش ہو گئی اس کی رٹ جو ہے نافذ ہو گئی تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لیلی ان بلو اسلام کی برکات کا جو ظہو ہوا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلافت تو یہ چیزیں جو ہے آپ کو معلوم ہے افغانستان میں چوری ختم ڈھاکہ ختم چند صدایں نافذ کی گئی ہیں ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں جی اگر چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو آدھا ملک جو ہے پاکستان کا وہ ہاتھ کٹوں والا کا ہو جائے گا نہیں بھائی یہ غلط بات ہے تمہاری ٹھیک ہے اس وقت جو تم دیکھ رہے ہو اس کے حال یہی ہے خیالت کرنا جرم کرنا چوری کرنا دھوکہ دینا یہ سب ہو رہا ہے ڈاکے ڈالنا ہو رہا ہے لیکن اگر یہ سزا نافذ ہو جائے تو چند ہاتھ کٹیں گے اور بعد میں جو, جو جرم ختم ہو جائے جبکہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں تعلیم انتہا پر پہنچی ہوئی ہے جرائے ابلاغ کتنے ہیں آپ وہ اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں موس ہینس کرائم انتہائی گناؤ جرم وہاں پر موجود ہے جرم کو ریڈیکیٹ نہیں کر سکتے ناممکن بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اسلام میں وہ سزائیں ہیں تو یہ سارا نظام معاشرے کی مسلح کے لیے اگر ایک شخص نے زنا کیا شادی شدہ ہے اسے رجم کیجیے ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد زنا کا معاملہ جو ہے پھر بہت مشکل ہو جائے گا وارشک اس کی بے خری ہو جائے گی یہ کہتے ہیں اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں ہاتھ کاٹ دینا, ایسا دینا، ایسا رجم کر دینا یہ سزائیں تو بڑی وحشیانہ ہیں نہیں انہی کے اندر بلکوم فرقاس سے حیات لیا اور اسی قصاص میں اسی بدلے میں اسے سزا دینے میں اور اس کو ایسے سمجھو کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں گینگرین ہو گیا گل گیا سڑ گیا تو پورا بازو کاٹ دیتے ہیں وہ بازو کسی کو برا تو نہیں لگتا بازو تو بازو ہے جسم کا حصہ ہے لیکن یہ کہ پورے جسم کو بچانا ہے ورنہ یہ زہر پھیل جائے گا بہت واقع ہو جائے گا تو پورا بازو کاٹ دیا اسی طرح اس شخص کی وجہ سے پورے معاشرے میں گند پھیل سکتا ہے لہذا اس کو جو ہے اگر آپ نے ردم کیا ہے سزا دی ہے کاتل کو قتل کیا ہے جواب اس کی سزا کے طور پر چور کا ہاتھ کاٹ ہے اس سے بادشاہ درست ہو جائے گی تو یہ نظام جو ہے یہ عدل کا نظام جس میں کہ جج جو ہے کرپٹ نہ ہو ٹھیک ہے وکالت کا معاملہ حرام نہیں ہے پیشہ جائز ہے لیکن ہمارے ہاں اس کے لبازی یہ ہے کہ جھوٹ بولو اور جھوٹ بلواؤ بیان پڑھاؤ یوں کہنا ہے تم نے خلاف واقعہ یہ حرام ہے لیکن یہ اگر صحیح ہے تو ہوتا ہے یہ کہ فرض کیجئے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا ملکی قانون یا اسلامی شریعت میرے لیے کیا کیا رعایات دیتا ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے تو میں وکیل کرتا ہوں وہ جا کر عدالت کے اندر وہ چیز جو ہے واضح کر دیتا ہے اور میں بچ جاتا ہوں یہ ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کیونکہ قانون عام آدمی تو نہیں جانتا عام شہری تو شریعت کی باریکیوں سے واقف نہیں ہے تو ایکسپرٹس ان لا یہی ہمارے ہاں جو ایکسپرٹس ان لا ہے وہ ہمارے یہاں فوکہ کہلاتے ہیں وہ فقی جو ہے وہ جو ہے کسی کی طرف سے دفاع کر سکتے ہیں کسی فریق کی طرف سے جا کر اس کے مقدمے کو پیش کر سکتے ہیں میرا ایک مقدمہ ہے لیکن میں اس کو پیش نہیں کر سکتا میں بہت نہیں سکتا بات نہیں کر سکتا صحیح طور پر میرے اندر وہ استطاعت نہیں ہے وہ صلاحیت نہیں ہے آپ ایک مکی وکیل کی مدد حاصل جھوٹ نہ ہو اب اسی کا ایک سنہرا اصول جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ متوازن تعلیم نہ کوئی ذر پہنچاؤ نہ زر برداشت کرو قرآن مجید نے یہ توازن جو ہے دیا ہے اور یہ کہ در حقیقت اسی میں پھر ایک بادشاہ کے اندر صحت مند روایات پر باند چڑھیں گے اپنے حق کے لیے لڑو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرو اور یہ کہ اگر کوئی ظلم اور زیادتی ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے قصاص لو وہ لکم پھر کساس حیات میں غولی تو لا ذرا ولا ذرا یہ اصول ایک دے دیا گیا یعنی یہ نہ ہو کہ اخلاقی تعلیم کے تحت آپ اچھا بھائی لے گیا میرا بال لے جا جائے دیکھ رو اگر ہو سکتا ہے اگر تم سمجھو ایک آدمی ویسے بحث مجموعی شریف ہے ٹھیک ہے اس سے خود ہوش آ جائے گا اس سے خود احساس ہو جائے گا کہ میں نے جاتی کی ہے تو آپ معاف کر دیں بات دوسری ہے لیکن یہ کہ اصول یہ نہیں ہے اصول یہ ہے کہ آپ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے پورا اپنا زور لگائیں دلائل دیں اس کے لیے ثبوت پیش کرے اور حق جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اسی سے معاشرہ جو ہے وہ صحیح سطح پر برقرار رہے گا اب دیکھیں دوسری حدیث اسی زبان میں آن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حضرت عباس حضور کے چچا تھے ان کے یہ بیٹے عبداللہ ابن عباس اور انہیں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کے بہت بڑے عالم تھے یہ ہبر ہبر کہتے ہیں بہت بڑے عالم صحابہ کے ہبر حضرت عبداللہ ابن عباس بہت بڑے عالم وہ یہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا لو یو تنسو میں داوا جانا قومن و دماغ ولا کنل بین یمین ایک سنہری اصول دیا گیا اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے پیش نظر کچھ دے دیا جائے اس نے دعویٰ کیا ہے یہ مکان تو میرا ہے خدا کی قسم میرا ہے یہ قسم وسم نہیں چلے گی دعویٰ ہے تو دلیل لاؤ دعویٰ جو ہے بغیر دلیل کے سبوت کے قابل قبول نہیں اور جو مدعا آنے ہیں اس کے لیے دلیل ضروری نہیں ہے اگر وہ حلف اٹھا لے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ آپ کو اپنے قبضے کا سبوت فراہم کرنا ہے کہ یہ میری چیز ہے اور جو قبضے میں جس کے ہیں اس کے بعد تو قبضہ ہے لہذا آپ ضروری نہیں کہ وہ ثبوت پیش کر سکیں اس کے لیے اس یمین قسم کھا لے حلف اٹھا لے تو دعوی باطل ہو جائے گا یہ اصول دیا گیا ہے فرمایا اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے پیش نظر جو وہ مانگ رہے ہوں جو دعوی کر رہے ہوں جس چیز کا اپنا حق اطلاع رہے ہوں دے دیا جائے لدار جانو اموال قومن دماغ جو لوگ تو لوگوں کے اموال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے دعوے لے کر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے بلکہ ان کی جانوں کے بھی بدئی بڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے قتل کا معاملہ ہے اب جھوٹی طور پر جو ہے آپ نے قسم کھا لی ہے محنت دیکھا اس شخص نے جو ہے وہ اس نے قتل کیا تھا وغیرہ وغیرہ اس پر جنا ہوگی دیکھا جائے گا کہ واقعی تو یہ سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے بیان میں کوئی تعداد تو نہیں ہے تو صرف قسم کھانے کی بنیاد کے اوپر کسی کا جرم جو ہے ثابت نہیں ہو جائے گا اگر جنا کا معاملہ چار جب تک گواہ نہیں آئیں گے ثابت نہیں ہوگا تو اس حوالے سے دعوت جو دعوی کر رہا ہے جو کسی شہر اپنا حق جما رہا ہے جتلا رہا ہے طلب کر رہا ہے اس کے لیے تو ہوگا کہ بہ لاؤ دلیل لاؤ سبوت لاؤ ثابت کرو کہ یہ شہ تمہاری ہے ثابت کرو کہ یہ حق تمہارا ہے ثابت کرو کہ اس شخص نے واقع جو ہے میرے مال کی چوری کی ہے آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عل کا مقدمہ خارج کر دیا کازشر نے حضرت علی کی زرہ چوری ہو گئی ایک یہودی کے ہاں سے حضرت ہو گئی مقدمہ عدالت عدالت میں آیا عدالت میں قاضی نے پہلی بات جو کہی کہ حضرت علی آیا اور بدھا علیہ یہ امیر المومنی بہت بلند مرتبہ صحابی حضور کے داماد حضور کے دادا بھائی ادھر ادھر ایک غیر مسلم یہودی تو وہ قاضی شرح نے کہہ دیا یا اب الحسن اے اب الحسن آپ اپنا دعوی پیش کیجئے آپ نے کہا حضور نے فرمایا حضرت علی نے قاضی صاحب آپ نے پہلی نا انصافی تو یہی کر دی آپ کو کہنا چاہیے تھا اے علی لاو اپنا دعوی سبوت پیش کرو مجھے اب الحسن کیا کہ تم نے پکارا ہے تو یہ تو عزت کا ایک معاملہ ہوتا ہے عرب میں کسی کے نام کی بجائے اس کی کنیت سے پکارا جائے الحسن، اب الحسن یا اب حسن تو تم جو جاتی کی اس وقت میں نہ خلیفت المسلمین ہوں نہ میں کوئی بہت بلند مرتبہ تو اس وقت مدعے ہوں عدالت کے معاملے کو لو اور کہا کہ یہ ذرا میری ہے گواہ لائیے یہ گواہ حاضر ہے ایک میرا بیٹا ہے حسن نظیر اللہ تعالیٰ عنہ. ایک میرا غلام ہے اب سنیے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ دعوے کے ساتھ بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہے کوئی اور ہے تو لائیے دائر بات ہے کہ اس کے اندر امکان موجود ہے بیٹا ہے طرف داری کر رہا ہوا غلام ہے طرف داری کر سکتا ہے لہذا گواہی اور نہیں حضرت نے فرمایا میرے پاس تو کوئی اور گواہ تو نہیں فیصلہ ہوا آپ کا دعوی خارج اب یہ ہے عدالت عدلیہ کا معاملہ انتظامیہ اگر عدلیہ کے تابع نہ ہو تو ظلم کرے ہی کرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کیوں نہ کرے کیونکہ اصول آپ کو معلوم ہے کہ اتھارٹی ٹرنس ٹو کرپٹ ایپسوٹ اتارٹی کرپٹ ایبسلوٹلی جہاں اختیار ہوتا ہے طاقت ہوتی ہے اس میں کرپشن کا امکان پیدا ہو جائے گا اور جہاں ایبسولوٹ اتارٹی ہو دو چاہوں میں کروں تو ایپسلوٹ کرپشن ہو جائے گی جو ہمارے یہاں ہوئی ہے جس طرح کا ہوئی ہے جس طرح کروڑوں اربوں کے کبن ہوئے ہیں جس طرح کوڑیوں کے مول جو ہے ہماری بہترین ایسٹ وہ بیچی گئی ہے نجکاری کے نام پر یہ سارا کیا ہوا ہے لوٹ مار لوٹ مار لوٹ مار اس قوم کو نقصان پہنچایا گیا اس کا بیڑا غرق ہوا ہے. اس کا غریب آدمی جو ہے وہ پس رہا ہے خود کش کر رہے ہیں لوگ ایک ماں اپنی تین بچیوں کو لے کر ریلوے انجن کے سامنے آ کر اپنی جانور اپنی بچیوں کی جان دے کیوں اس لیے وہ ظلم معاشی ظلم وہ, وہ, وہ سماجی عدل نہیں ہے اب آپ کے یہاں آپ کا سوشل سیکورٹی نہیں ہے نام ہی نہیں اس کا حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا تھا اسلام نے سب سے پہلے گارنٹی کیا تھا کوئی شخص بھوکا کیوں مرے اگر اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے تو اس کا ذریعہ جو ہے ریاست کے ذمہ داری ہے ریاست اسے فراہم کرے اور یہ میں اس وقت کہہ رہا تھا بات رہ گئی وہ چیز آج دنیا میں کر کے دکھا دی اسکینڈرنیبین کنٹریز جو کہتی ہیں تین دنیا کے اندر ناروے سویڈن اور ڈنمارک آدھا ترین نظام ہے وہاں پر سوشل سیکیورٹی باقی بدترین معاملہ ہے سیکس کا وہ دوسری بات ہے وہ معاشرہ سڈاس بن گیا یہ دوسری بات ہے لیکن یہ کہ روٹی یہ تو ملے گی آپ کی ضروریات پوری ہوں گی ملکا اس کا بیٹا جہاں پڑھے گا وہی ایک فقیر کا بیٹا بھی پڑھے گا کوئی دو نظام تعلیم نہیں ہے وہ یہ غریبوں کے لیے چٹائیوں پہ بیٹھ کر یا یہ کہ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پڑھیں پڑھے ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار کی وہ دے کر فیسیں ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہی ہے نہیں جی ایک نہیں تھا جہاں ہسپتال کے اندر ملکہ کا علاج ہوگا اسی ہسپتال میں غریب ترین آدمی کا علاج ہوگا صرف ایک بات میں نے دیکھی وہاں کہ ملکہ کے لیے ایک کمرہ ریزرو تھا ہسپتال میں بس کہ اگر کسی کو ملکہ کی ضرورت پڑ جائے تو ہسپتال میں جگہ نہ ہو بس اس لیے ایک قبرا ریزرو رہے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ. باقی علاج وہی ہوگا جو ایک غریب کا ہوتا ہے کوئی مزدور جو ہے اپنے اس دوران کام دوران مزدوری زخمی ہو گیا ہے بازور ہو گیا ہے. ساری عمر کے لیے اس کے لیے پینشن انفٹ آپ ڈکلیئر کرا لیں اور اس کے بعد ایش کریں ہمارے جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ ایٹس انہوں نے اس کو غلط طور پر ایکسپلائٹ کیا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بہانے سے اپنے آپ کو انفٹ کرار دے کر اور پھر یہاں آ کر ایش کرتے ہیں پینشن یہاں آ رہی ہے ان کی اور ڈپٹی کمشنر کی تنخواہ اتنی نہیں ہے جتنی تنخواہ ان کی پینشن کی شکل میں یہاں آ رہی ہے بار انہوں نے کیا ہے یہ کام کر کے دکھایا ہے اور جس طریقے سے ہیلتھ کیئر ہے امریکہ میں نہیں ہے امیرکا برا ملک ہے اس اعتبار سے وہاں ہیلتھ کیئر جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے وہ تو میں نے بتایا کہ جہاں ملکہ کا یا بادشاہ کا علاج ہوگا وہی غریب آدمی کا ہوگا اسی سطح پر وہاں نہیں ہے ایسا کیپٹلسٹک کا نظام ہے اور آپ کو علاج خریدنا پڑتا ہے اور وہاں کے علاج کی بہت قیمت ہوتی ہے پھر اس کے لیے نظام بنا ہے انشورنس کا آپ ہر مہینے اپنی تنخواہ میں سے پیسے کٹواتے رہے تاکہ آپ بیمار ہو تو پھر آپ کو انشورنس کمپنی جو ہے وہ پے کرے گی آپ کو پیسے نہیں دینے ہوں گے لیکن ظاہر بات ہے وہ بھی آپ نے انشورنس کی جو ہے وہ پیسے دیے ہیں تب آپ کو یہ حق حاصل ہوا ہے لیکن آپ انگلینڈ میں چلے جائیے ہیلتھ فری اور برابر میں حیران ہوا ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے انتقال ہو گیا ہے سید سراج الحق میں ایک دفعہ دیار تھا برطانیہ تو وہ بھی ساتھ تھے تو ان کے ایک بھائی بہت عرصہ سے وہاں مقیم ہیں اور ان کا کوئی ڈائبٹیز کے بہت پرانے مریض لیکن ان کا جس عمدہ علاج ہوتا تھا وہاں پر اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے آپ حیران ہو جائیں گے ہر ہفتے ایک شخص آ کر ان کے پاؤں کے ناخن تراشتا تھا گھر پر کیونکہ اندیشہ ہے کہ اگر اس نے خود ناخن کاٹا اور ذرا سا زخم لگ گیا تو ڈائبٹیز کے اندر ہو سکتا ہے پھر وہ انگوٹھا کاٹنا پڑے اور اس کے اندر زہر پھیل جائے آدمی آ رہا ہے اس ڈیوٹی پر ڈیوٹی گھر آ کر وہ اس کے ناخون تراش رہا آپ تصور کر سکتے اپنے باش پہ تو لوگوں نے آج دنیا میں یہ کچھ کر کے دکھایا اسلام کے اندر وہ اجتماعی جو عدل ہے وہ اپنی جگہ ایک وہ ڈسپنسن آف جسٹس کا نظام ہے اس میں اصول کیا ہے جو بہترین اصول تھے وہ حضور کے دیئے ہوئے آج بھی دنیا میں مانے جاتے تھے پہلی بات یہ دونوں فریقوں کی بات سننے بغیر کوئی فیصلہ نہ, نہ کرو یہ اصول ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا اصول یہ شک کا فائدہ مجرم کو یا ملزم کو پہنچے گا ملزم کہنا چاہیے ڈاؤٹ اگر ہے تو ڈاؤٹ کی بنا پر آپ سزا نہیں دے سکتے ڈاؤٹ کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو پہنچے گا اس سے چھوٹ ہو جائے گا یہ تمام اصول جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے تو اسی طرح کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو ثبوت آپ کے ذمہ ہے آپ کو پیش کرنا ہوگا ورنہ دعوی خارج ہو. البتہ جو مدعا علیہ ہے جس پر دعویٰ کیا گیا کہا گیا کہ یہ جو ہے اب فرض کیجیے کہ حضرت علی مدعی تھے کہ یہ جو ہے ضرا میری ہے یہودی کہہ رہا ہے میری ہے یہ مدعی ہے وہ مدعا علیہ پہلا مق... سٹیپ کیا تھا دلیل لائیے گواہ لائیے نہیں ہے چھٹی فرض کیجئے کہ کوئی گواہ بھی آ جاتا اور ادھر سے وہ قسم کھا دیتا نہیں میں حلف اٹھاتا ہوں یہ میری ہے تو مدعا علیہ کی قسم بھی تسلیم کی جائے گی اس لیے کہ جس کے قبضے میں کوئی شے ہے قبضہ فی نفس ہی ایک دلیل ہے آج بھی دنیا میں مانا جاتا ہے کہ قبضہ جو ہے وہ تو ملکیت کے دس دس میں سے نو حصے جو ہے وہ قبضہ ہے آپ کا حکم فرض ہوگا کہ آپ دلائی لائیں جو آپ مدعی بن کر آ گئے ہیں جو قابض ہے اس کے پاس تو قبضہ جو ہے وہ خود ایک دلیل ہے تو فرمایا لو یو تاسو میں داوا ہوں لدار لد جان قومن و دماغ اگر لوگوں کو محض ان کے دعوے پر کوئی شے دے دی جاتی یہ اصول ہوتا تو لوگ تو ایک انسانوں کے مال بھی غصب کرتے دعووں کے تھرو اور لوگوں کی جانوں سے بھی کھیلتے جھوٹے الزام لگا کر بلا چنل بائی ہے اب دیکھیے جو کرمنل کیسز ہوتے ان میں مدعی کون ہے اگرچہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے قتل کے مقدمے میں جو مقتول کے لوگ ہیں انہیں مدعی نہیں مانتے بلکہ مدعی حکومت ہے اسلام میں یہ ہے کہ مقتول کے جو ورسا ہیں وہ مدعی ہیں انہیں حق حاصل ہے کہ وہ قاتل کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں وہ خون بہا لے کر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں ایسے ہی احسان کر کے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں حکومت نہیں کر سکتی عدالت نہیں کر سکتی ہیڈ آف دی سٹیٹ نہیں کر سکتا ہمارے دستور میں یہ دفعہ موجود ہے غلط بالکل خلاف اسلام کہ فرض کیجیے قتل کا مقدمہ ہے وہ عدالت نے بھی طے کر دیا کہ ہاں مجرم ہے یہ شخص سیشنز کی عدالت میں گیا اس میں بھی ہو گیا ہائی کورٹ میں گئے اس کے اندر بھی ہو گیا سپریم کورٹ میں دلی گئی اس میں بھی ہو گیا اب بھی یہ ایک موقع ہے کہ صدر ریاست اسے معاف کر سکتا ہے خطرہ غلط کوئی حق اسے حاصل نہیں ہاں جو مقتول کے وارث ہیں ان کو حق ہے اور اس کے اندر اتنی بڑی حکمت ہے آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اخبار آتے رہتے ہیں فلاں دو پارٹیوں کے درمیان دشمنی چل رہی ہے کچھ ان کے قتل ہو گیا پھر ان کے قتل ہو گیا پھر ان کے قتل ہو گئے پھر ان کے قتل ہو گئے دیہات میں کثرت سے ہوتا خاندانی بنیادوں پر قتل در قتل قتل در قتل چلتا رہتا ہے اس کو روکنے کا بہترین طریقہ ہو گیا کہ ایک شخص ہے قاتل ہے اب اس کی جان آپ کے مقتول کے وہ رسا کے ہاتھ میں ہے چاہے بخش لے چاہے جان لے لے اب اگر آپ نے بخش دیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مقتول وہ قاتل اور اس کے خاندان کے اوپر کتنا گہرا اثر ہوگا وہ آپ کے ممرون احسان ہو جائیں گے پھر جوابی قتل میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس اعتبار سے اگر آپ کو روکنا ہے اس سلسلے کو تو قطری کے مقدمے ممدعی حکومت نہیں بلکہ مقتول کے وہ رسا ہے البتہ دوسرے معاملات کے اندر اب چوری کا معاملہ چوری میں حکومت مدئی ہے اسے ثابت کرنا ہے پروسیوشن وٹنس کا کام ہے کہ ثابت کرے پولیس کے اندر انویسٹیگیشن کے ثابت ہو مال برامد ہوا ہے یہ گواہی ہے یہ فلاں معاملہ ہے اسے ثابت کرنا پڑے گا اس حوالے سے جو اصول دیا گیا جو بہت سے اور دیگر اصول میں نے آپ کو بنوائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ الاکن البئی نہ تو المدئی عام اب ایک میں تیسری حدیث بھی آج بیان کر رہا ہوں امر بل معروف اور نہیں من کراشرے کے اندر اچھائی کو برقرار رکھنے اور برائی کو دبانے کے لیے قرآن مجید کا میکنزم ہے ایک تو ہے جرم کا معاملہ ایک بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو قابل دست اندازی پولیس تو نہیں ہے اب ایک شخص ہے وہ فرض کیجئے کہ نماز نہیں پڑھتا تو پولیس کیا کرے گی ہاں معاشرے کے اندر یہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اسے نیکی کا حکم دیتے رہیں تلقین کرتے رہیں نہ پڑھنے پر ملامت کرتے رہیں اور اگر فرض کیجئے آپ کو کوئی اختیار ہے اس پر حاصل تو اسے سزا بھی دے آپ کا اپنا بچہ حدیث میں آیا ہے فلاں عمر کی بعد بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے بارو اس کو اس کا جو ہے آج ہمارے مغربی معاشرے میں اس کا تصور بھی نہیں ہے آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے نہ بڑے کو وہ فوراً جو ہے ایک خاص نمبر ہے ڈائل کرے گا اور پولیس آ جائے گی اور آپ کو لے جائے گی اور بچے کو بھی لے جائے گی بچہ پھر آپ سے علیحدہ لے لیا جائے گا کہ آپ اس نہیں ہے کہ بچے کی پرورش کر سکے آپ نے بچے کو مارا ہے تو یہ میل ٹریٹمنٹ جو ہے بچوں کے ساتھ وہ ہاں ترک بہت بڑا جرم ہے کسی کو نہیں مار سکتے ہاتھ نہیں لگا سکتے خدا نے خاص کسی کی بیٹی جو ہے آوارہ ہو گیا کچھ نہیں کہہ سکتے اسے آپ دھمکا بھی دے سکتے اسے آپ کوئی سزا نہیں دے سکتے اسے نہ کسی آوارہ لڑکے کو بیٹے کو نہ کسی آوارہ بیٹی کو لیکن اسلام میں تو یہ ہے اگر آپ کا آپ ہیڈ آف دی سٹیٹ جیسا کہ میں نے کہا تھا فیملی میں ہیڈ آف دی سٹیٹ ہے آپ سزا دے سکتے ہیں جسمانی سزا دے سکتے ہیں نہیں طاقت کے ساتھ تو بدی کو روکنا ویسے تو قرآن مجید میں یہ ایک کمپلیکس اس ہے عمر بالمعروف نہیں من المنکر اس گاڑی کے دو پہیے ہیں نیکی کا حکم دینا نیکی کی تلقین کرنا نیکی کی طرح لوگوں کو راغب کرنے کے لیے اور پھر یہ کہ اگر آپ کے پاس اختیار ہے نیکی کا حکم دینا چنانچہ اسلامی ریاست میں یہ نقشہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اب تو معاملہ بدل گیا ہے وہاں بہت بدل گیا سعودی عرب کے اندر نماز کا وقت وہ آزان ہوئی اور سارے بازار بند اس وقت چھڑتے وہاں ان کا ایک علیحدہ محکمہ ہے الحیت الب بل معروف کر یہ محکمہ ہی ہے اس کام کے لیے کہ نیکی کا حکم نے مزید سے روکیں کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا الینہ اب مکنہ اکابتا وہ لوگ وہ ہمارے نیک بندے کے جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دے دیں طاقت دے دیں حکومت دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں گے اور زکات کا نظام قائم کریں گے اور نیکیوں کا حکم دیں گے بدی سے روکیں گے تو بازاروں میں وہ شرتے ان کے مشہور ہیں شرتے کہلاتے ہیں بس وہ کہتے بھی کسی سے کچھ نہیں تھے وہ اپنی لاٹھی ٹھک ٹک کرتے ہوئے اب جیسے جیسے آواز آئی ٹھک ٹک دکانیں بند لوگ سب جا رہے ہیں نماز کے دروازے بند اور یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ میں سن باسٹھ کا معاملہ کر رہا ہوں پہلی برتبہ حج کی شادت حاصل ہوئی تھی اب کتنے برس ہو گئے یعنی سمجھے کہ چھیالیس برس ہو گئے کہ یہ جو منی ایکسچینجر ہوتے ہیں ان کے وہاں پر ٹیبلز لگی ہوتی ہیں اہم سڑک کے اوپر کنارے پر یہاں ادھر جو ہے ڈالرز کا تھبا پڑا ہے ادھر پاؤس پڑے ہیں ادھر جو ہے ریال پڑے ہیں ادھر پاکستانی روپے پڑے ہیں اور وہ کیا کرتے تھے اذان کے وقت صرف اس پر چادر ڈال کر بستی چلے گئے کوئی اندیشہ نہیں کہ چوری ہو جائے گی کوئی تالا نہیں کوئی یہاں کچھ نہیں صرف چادر اوپر ڈال دی اور میں نے جو شروع میں آپ سے کہا تھا یہ کہ چور کا اگر ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ ہو جائے تو پھر یہ فضا پیدا ہو جائے گی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا بتا رہا ہوں صرف ایک چادر ڈالی اس کے اوپر کوئی ویٹس رکھ دیے تاکہ چادر ابل جائے ہوا سے بس اللہ اللہ خرص اللہ تو یہ مقابلہ جو ہے ابر بال معروف نہیں اس کے لیے فرمایا اس یہ دونوں اصطلاحیں آئی ہیں ساتھ ساتھ نیکی کا حکم بدی سے روکنا یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں لیکن اس کے علاوہ حدیث کے اندر اور قرآن میں بھی نہیں اور ان منکر پر زور زیادہ ہے بدی کا روکنا اس کے لیے پہلی حدیث میں یہ آج آپ کو سنا رہا ہوں اس کے راوی ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ مستف شریف کی روایت حضور فرماتے ہیں من را من کو من کرم فلم فملسان ہی فلم فم قلم ہی وزارف البان تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے بدی کو دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے روکے فرض ہے یہ نہیں مجھے کہ آجیو جو کر کرنا کر رہا ہے اپنا خود عذاب جو ہے خود سہے گا نو no. انڈیفرنس no تم گویا کہ اس معاشرے میں پہرے دار ہو تم یہ سمجھو کہ تم اللہ کے فوجدار ہو اگر طاقت ہے تو طاقت سے بدلو فیلنگ سطح اگر طاقت نہیں ہے اگر تو حکومت کا معاملہ طاقت ہے حکومت تو اپنے قوت کے ساتھ شرطوں کے ذریعے سے بھی نافذ کرے گی بدی کو روکے گی لیکن ایک عام شہری جو ہے اس کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی طاقت مت تو پھر ان کے لیے یہ کہ زبان سے خدا کے بندے غلط کام کر رہے ہو مت کرو یہ حرام کام ہے بازا جاؤ کم سے کم زبان سے تو کرو فائل کل میں اور اگر اس کی بھی ہمت نہ ہو یا معاشرے میں اس طریقے سے زبانوں کے اوپر بھی تارے ڈال دیے جائیں بولنا بھی گویا کہ بہت بڑا جرم شمار ہو رہا ہو آپ نے آواز اٹھائی تو زبان کھینچ دی جائے گی تو تب بھی کم سے کم دل سے روکے یعنی دل میں نفرت رکھے یہ نہ ہو کہ آپ نے بنی دیکھی اور آپ کو نفرت بھی نہیں آئی یہ نہیں ایمان یہ جو ہے کہ بدی کو دیکھ کر دل میں نفرت پیدا ہو جائے یہ بھی ایمان ہے لیکن یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے نفرت پیدا ہوئی ہے تو ایمان تو ہے لیکن بہت کمزور ہے در حقیقت اس کے بعد تو بھن ایمان ہی نہیں اس لیے کہ ایک دوسری حدیث انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا جس سے اس مضمون کی اور تقویف حاصل ہوتی ہے اس کے اندر الفاظ یہ فما ورا رہا من المان حبت و خرد اگر اس کے بعد کہ اگر کسی کو بری دیکھ کر طبیعت کے اندر بھی اضطراب پیدا نہیں ہوا کچھ جو ہے نفرت پیدا نہیں ہوئی تو گویا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے یہ ایمان کی نفیے مطلب یہ انشاءاللہ حضرت عبداللہ اب مسعود کی حدیث سے وہ ہم پڑھیں گے قیام عدل ایک بڑی سطح پر اور عدالتی نظام اس کے نیچے یہ دونوں چیزیں اسلام میں برابر کی اہمیت رکھتی ہیں اقول قول ہاذہ مصطف اللہ